ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہتے کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی فرمائی ہے سلف پر الحمد میں گامزن ہوں لیکن یہ مسئلہ ہے کہ میرے ارد گرد جو میرے رشتے قریبی رشتہ دار ہیں اور جو دوست ہیں میرے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی بدعت میں مبتلا ہیں اور میں اکیلا ہی اس وقت اللہ تعالی کے و کرم سے اس خیر پر قائم ہوں ان لوگوں کے ساتھ میرا کیسے رویہ ہونا چاہیے اسبدایت کے ساتھ میں کیسے رہوں اور خصوصی طور پہ میرے والد جو ہیں وہ درس دیتے ہیں اور اپنے درس میں وہ مودودی صاحب کی تفسیر اور سید قطب کی اور امین اصلاحی امین احسن اصلاحی کی تفسیر پڑھاتے ہیں میں ان کو نصیحت بھی کی ہے ان تفاثیر میں غلطیاں ہیں لیکن انہوں نے میرے کوئی بات نہ سنی بلکہ وہ مجھے بھی فورس کرتے کہ میں ان کے ساتھ ان کے دروس میں جاؤں تو آپ میرے رہنمائی کریں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں اور میں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہوں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کو سمجھنے کی اور راہ راست پر چلنے کی صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ام اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ثابت قدم عطا فرمائے یہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش ہے یاد رکھیں جب آپ راہ راست اپناتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا جائے گا مسائل سامنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور خصوصی طور پہ اپنے ہی پیاروں سے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں سے اور یہ انبیاء کا راستہ ہے الحمد صلاحات وسلام اور ان کے متبعین کا راستہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ صوت والام کی تھی پھر ان کے مطبعین الاقرب و فل اقرب پھر ان کے بعد تابعین اور اس طریقے سے ان کے بعد میں آنے والے لوگوں جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں یہ تکلیفیں یہ یہ پریشانیاں جو بھی اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو ان پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے رویہ رکھنا ہے وہ نصیحت کا رکھنا ہے ان کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا درست نہیں ہے خاص طور پہ اگر آپ نے ابھی ریسنٹلی حق کو سمجھا ہے اور ابھی آپ نے ثابت قدمی یا مضبوطی علم حاصل نہیں کی تو جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق آپ ان کو نصیحت کریں اگر وہ مانتے ہیں اگر وہ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو نصیحت بھی نہ کریں چھوڑ دیں دعا کرتے رہیں دعا بہت اہمیت کا حامل ہے اور مجرب ہے الحمد کہ دعا سے کئی لوگوں زندگی بدلی ہیں دعا کرتے رہیں ان کے لیے اور زیادہ آنا جانا زیادہ رہن سے ان کے ساتھ نہ رکھیں گیدرنگز میں زیادہ اپنا جائیں ان کے جو شبہات ہیں وہ نہ سنیں اور جو بھی اگر آپ سے کوئی بحث کرنا چاہے آپ بحث بالکل نہ کریں ان سے ہاں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے یا وہ کوئی چیز جاننے چاہتے ہیں حق کو سمجھنے کے لیے آپ ان کو بتائیں اور جو چیز آپ کو سمجھ نہ تو علماء سے رجوع کریں طلب علم سے رجوع کریں کہ حق ٹیلی فون کے ذریعے یا واٹسپ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے آپ ان کو میسیج لکھیں یا ان سے پوچھیں پھر آپ جواب دیں یہ نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ شبہات اور غلط فہمیاں بیان کرتے ہوئے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں رہے گی بات آپ کے والد صاحب کی تو ان کے ساتھ درس میں بالکل نہ جائیں اگر آپ کے والد صاحب یہ تفاثیر پڑھاتے ہیں تو درس میں ان کے ساتھ ہرگز نہ جائیں اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی فن برداری جائز نہیں ہے کیونکہ ان تفاسیر میں ایسی غلط بیانیاں ہیں اور ایسی تحریفی ہیں تاویلیں نہیں ہیں ایسی تحریفات ہیں جو بالکل حق سے دور ہیں اور میں ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے ان تفصیر کو پڑھا ہے اور وہ اس وقت ان اہبید کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس زمان اس زمانے کے بدترین بے سمجھے جاتے ہیں خروج کا راستہ اختیار کر چکے ہیں اور اس وقت وہ نورود بلّہ یعنی حق کو بات و باتوں کو حق سمجھ بیٹھے ہیں اس لیے والد صاحب کے ساتھ دروس میں نہ جائیں ہاں ان کے ساتھ رہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں سمجھاتے رہیں بحث بحث نہ کریں ادب کے دائرے میں رہ کے اگر کوئی نصیحت کرنی ہے یا بات کرنی ہے وہ کریں آمنا سامنا نہ کریں ضد نہ کریں اور ان کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت لکھی ہے تو انشاءاللہ ضرور ملے گی اور نہیں لکھی تو وہ محروم رہے گا لیکن یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں اور خاص طور پہ اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے یا ائی الدین امن لا اُم مغلِ ادحت دئی تم قو امفو سکم لغرک مغلََ ادحت دئی تم اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ سب سے پہلے جو گبراہ ہو چکے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ حق راستہ خیر راستہ ہے اور جو بھی آپ کو مخالفت کر رہے ہیں وہ ان کی مخالفت اگر جو درائل بھی پیش کرتے ہیں یا جن علماء کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام میں بھی تحریف کی ہے تو ان کے جو بھی باتیں ہیں یا خصوص طور پہ جو خروج کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات کے تعلق سے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان سے گریز کریں اور ان مسائل میں بحث نہ کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اگر والد صاحب آپ گھر سے نکال دیتا ہے اس وجہ سے پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے آپ دیکھ لیں کہ گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں لیکن ان کی بات کو ماننا یا ان کے ساتھ رہ کر ان کی عقیدہ کو اپنانا یا ان کے منہج کو اپنانا یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل واضح ہے ان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ اللہ رکھیں سے اپنے بھی دعا کرتے ہیں ثابت قدمی کی اللہ میاں مقلب القلوب سب کلب علینک اور یہ دعا ہر بندہ کرے طالب علم ہو عالم ہو یا عوام الناس میں سے ہو کیونکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ حق راستہ اپنا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اصل کمال ہے کہ اس پہ ثابت قدمی مل جائے اور زندگی بھی اسی پر اور موت بھی اسی پر ہو یہ بڑی بات ہے کیونکہ زندہ ہے تو فتنہ قدر باقی رہتا ہے جو مر چکا ہے فتنے سے بچ چکا ہے جب تک سانس چل رہی ہے فطر اور آزمائشیں ہوتی رہیں گی اور یہ سب سے بڑے آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے کہ اپنے ہی پیارے اپنے ہی گھر والے اپنے ہی گھر کے سربراہ جو ہیں وہ سخت مخالفت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کی جو بھی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اللّہ علم سُبحانک اللہ وحمدی کشد اللہ الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ